حسام مولا سہلا حسنیا مولا سن حسیا مولا سر حسن مالا سن حق چورینا ہے اس دور میں سر پہ اپنے کپڑ باندھ لو ظلم سہ لگے خون کے دریا ہمارے یوگی بہ لگے ہپے باطل میں پر منظم ہے ایک دوسب نہ کہ سبھی یہ سیاست کے کسی کے نی یہ یزیدی پی ہے ہر دور میں دس میں ان کی کاب یہ ازم شبیر سے کام لو کو سینے میں زندہ رکھو حوصلہ غازی سرکار جیسا کرو وقت اب آ گیا دفاع کا چلو اٹھ کے مختار کی طرح حملہ کرو اپنے دشمن کو تم مار دو ناز ہم کو غیغن جو خدا کا ولی ہے نبی کا بھی جس کی چاغت ہی مومن کی پہچان ہے اس بالوں کی خاطر جگن بنی آسر آسر آسر حق دنیا کو پیغام دو شہید وفا تم کرو مرغ اپنے رہبر کو مقصد کو پہچان کر آؤ ملت بنے ہم چلو باب فکر کر بالا تھام لو دے کر کو بچائیں گے بھی اس کی خاطر یہ جان کو لٹائیں گے بھی ہم حسینی ہے شبیر ہے رہنما نوکے محض پہ خورا سنائے گے بھی ملک کے ذلت کو اب مات دو جاگے گئے ہر دم ہی سلے جن کی منزل ہے ہر دور میں کربلا بلا دشمنی دی تو پہچان لو ملت کے جیدار لوگوں سنو میری ملت کے بیدار لوگوں سنو ایک مدت سے چپ چاپ سوتے رہے اب نہ گے مولا سے مادہ کرو کار مختار زندہ کرو ماں کی محنت یہ رنگ لائی ہے آج دشمن کی گھر جہاں پہ بس پائی ہے لکھ رہا ہے علی دیپ یہ ناز سے عشق کے حیدر سے جذبوں میں رانائی ہے اپنی بیدت کا پیغام گو come